من ہے, ہے. ہے. کا کے تو منافق پورا قرآن پڑھو تو منافق ظاہر ہو جائے بس پھر کوئی ہیلا چارا نہیں رہ مدر میں دروازے بھی خلوتے چپ اس طرح میں جا کے کلو گیا تو میں سوال کی یار میں اسلام کا اصول ہے سوال کر لڑو نا اگر لڑا نونا ہے اپنے دعوے پکے رہنا اگر پورے قرآن من لو تو می وا بھی ہو جاتا چیلے اک بورڈ لکھا ہوا ایک کہڑی کتابا پتا نہیں تو قرآن پاگ قرآن پاگ نو من کے معنی کی ہے پڑھو ٹھیک بالکل ہو یا لکھوس لکھو کا لکھو بے پردی نو قرآن فرماندہ ہے پرانی جہالت پہلی جہالت جاہلیت الولہ پہلی جہالت مضلہ پہ ابو جہل کو نوی پہلی جہالت ہے بے پردی اسلام جندر ایدی دے بری چیز ہے بے پردی کے بے پردی بھی بندہ کوئی دیان کر نہیں سکتا کہ بے پردی دے نتائج اسلامی معاشرے ہوتے کنے پہنے اے بیان تو بہر ہے اتنی آسکتی بندان کرے لیکن ہندہ سارا بڑا پسندیدہ محل کو جنگ کرتا ہے جنگ ساری بے پرزی اور ات حکوم ماں کی دع جنت کی ہاسپی ہکل جی تمام دین د قاتل حدیث رکھی کن گل اگئی کہ پورے قرآن पूरे दिन नोमिन काम ना फिर नहीं हूं इस उन तरह उन्हें ये जुमले लोगां के अंदर फैलाए हैं कि मां की दुआ जन्नत की हवा करदन बे हम क्या सकूल अंदर थी सा मां का शान बयान होंगे प्या सकूली दोस्त फलते पाए सकूली दोस्त नैची ए मतलब है अंग्रेज क्योंकि सकूल खोलिया भी अंग्रेजा खुलवाया गया इदारा भी उन्हें खोलिया निसा भी उन्हें भी दिखा है کیوں تا استاد ہاں مولا نا استاد کیا مولا نا مولا نہ کیوں نہیں اس نام نا کیوں فر سکے کیوں اس طرح اس واسطے कि पहले गल सारी जे इंसान हाथ से होती इस मैं देर कट खा है बेर लगे। बेर शोत बेर बेर ने ए और किसे गई फाजत नहीं की लाया चूहे तू नहीं बचाया बेहर खाण लगा पे तलू चूहा भी अपना लगा पे हूं चूह छ अंग्रेज झूहे निकला जरा उस अपना मास्टर बनाया वो ही ओहे निकला देखो मुझ में अंग्रेज ने त्यार किया एक बंदा مدرس یہ کی تو سو آج کل کوئی پتا نہیں سال کی پہنچے پینے کیا ہے, کیا ہے کیا کوئی پتا نہیں انگریز نے ایک مدرس تیار ہے جنو ساگ سید احمد خان آخر یہ مدرس کسی مولا نے مولا نان نے تیار کیا اگریزا نے تیار مدرس تیار ہے نا خان تیار نہیں تاریخ کرو لیکن آئے نہیں مدرس بنایا ایک مدرس نے پورے ہندوستان پاکستان کا مدرس تہن سان مدرس تھا کوئی پتا نہیں مدرس کی کی دکھ मुद्रस हो, हो ताली तालीम खो रखे फिर पर तालीम मुनाफि हो कलमा भी पढ़े مقابلے مدرس مقابلہ کروام کر سکے نہ نا پیر کر, سکتے. کر, سکتے. حاکم کر سکتے. چار پھر کے آگے صرف مدرس مقابلہ کون کر سکتی مدرس مدرسے مخلوق تعلیم منافق تعلیم اسلام محتاج تعلیم کا محتاج رب مدرس تعلیم تعلیم تعلیم نہیں اسلامی تعلیم یہ جا کے پھر مقابلہ کرتی جیو فوج کا مقابلہ فوج کرتی ہے فوج کی جگہ جو پولیس بھیج کے ہو تو مقابلہ کرتی مسئلہ دیکھنے کو ون جا جو تو خوش فوج کر. دیتے سا سارا لگا جا رہے. جی ہسلٹی جی فوج دیکھو فاگر بڑا فوج اپنا ادا ملک دے کے آ اذیاشینے اترو مجاہد اٹھا کے کر کون بھی مجاہد جی طاقت زیاد لیے یا فوج کی اچھا فوج ادھا ملک دے کے ائی ایک کشمیر واپس کرا رہے ہیں کہ تو کمن بھی ہے کل تھوڑا جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اونے اٹھو حملہ کرو ابو ہندوستان کی فوج کی کرنا ہے پولیس اچھا فوج کے ہوں اوقات دیکھو کہ مقابلہ ہو رہا اسلام ایک کافر ہے دو لال تن تن فرناجا توں تن مرانا نہیں میں اے گل غلط کر سبحان اللہ میں مرانیاں کان مسلماناں تینو غلط کرنا ہے تینو حکومتاں دے نال تیرے حقو اسلام دا قانون چلا سبحان اللہ تیرے حقو فتوحات کر اس ویلے حملہ کر تو غلط ہو تو مغلوب ہوے اس ویلے بے وقوفائے لاکھ بندہ پا دو کی کروڑ پا جلا دے ہوں فوج जाहिर क्यूँच हमला किया हाथ मुसलमान दहशत गर्द करना है दहशत गर्द आया वो पैसा جہاز دیکھنا دکان کسی نو کھول دیا اپنے بچے نو دکان لام ہوگی سودے گئے پیسے گئے دکان لگی نتیجہ کی نکتا دکان ہوں جا رہا تو نفا دیا نقصان اچھا ہاں بابا لکھ روپیہ ہو رہے تی کر دکان وکر آ گئی کسی آؤ عجیب گل ہے نفا ملتا نہیں موڑی چٹ رہی ہے آ, دا تو آ جا یار روپیہ کر لکھنا لیا نفے ہوں جہاز کیا پوری دنیا کا نہیں نتیج یہ سو بندہ چپ کے حکومت دا نتیجہ چکا جہاد نہیں, نہیں تو ہجرت کی جاندے سبحان اللہ. اسلام دیکھو کس طریقے نبی میں سارا اسلام کا طریقہ ہے اسلام کس طرح اسی؟ تحت جدو, جدو افراد تیار ہوگا جدو جہاد شروع ہوا دے اندر جا کے دے دے اندر جا جہاد نہیں چھپے جہاد نہیں کرتا تو جہاد ہے دلری کا نام بو دلی کا نام نہیں جب تجاہد کی طرح लालमा दे हमला तू न कर जहाद ना, ना तेरी अवकात नहीं। तो तु करना है। yes. तु छोत नहीं, तु तास नहीं, मैं कमजोर hmm. yes. इस वासद शुरू किया आ गई हम मैंने आखिया उन मैं बही तुशी उन दे میں بورڈ لکھو سارے ہکے پکے گئے جواب کوئی نہ سارے بدھو ہیں خاموش مولا <تصفح> نا لڑکی <تصفح> دا باپ ہے ماما چاچا ہے गैर मारों में, कुरान फरमान आवाज ना तू दावा करीब गल है पागल खड़ो अंदर वर्ग जवाब देवी किल हटो वजह खल बात चल آیا باطل مچھور مچھر حضرت سلیمان کہ ہر دی سوا تنگ کر دیمایا فلی خان دو ہوں گے جان میں بلا جدو ہوا آئی <laughs> बचाव हक आगे सिर बातल रह जाए हक आया आया। आया। आया। किसे देशा नहीं हक किसे समझा नहीं हक तो कोई चलिया नहीं इस एक गल जित शुरू हो ये। शखियत बहुत असल बुनियादी हथ है نسا چلے سلام کا بےٹا کا بیٹا بگڑے قرآن نے بیتا ہے. بیتا نبی دا. نبی دا اسلام پاسیا کر دے. تے ولی دا بیٹا بگڑے یہ لا دیا सा जरा जुलम हो मुनाफावट मुनाफे बचद डो बराह नी गोली किलाओ सलाम दला जो पार्टी खड़ा है यार डाकू جفی ماری اصلاف اچھے وہ ڈاکو کے خلاف ہوں بولی بھئی دے کلمے لائے کلمے لائے نقصان ہے قرآن تو ایمان والن پورا داخل, داخل ہو جاؤ جی تک کمرہ کمرے پورا داخل ہو جاؤ हाथ की हथेली बैर रखो उखो दरवाजे दुश्मन चढ़ गई हल्का कुत्ता चढ़ गई हम सारा पैर बैठा है खानदाना बेचा कमरे आठा एक है। उंगल भी रख बैठ सारा अंतर बैठा है उंगल बाहर कमरे तो उंगल सारा हम हो गया तो उंगल बहर रखी बैठा है सारा युद्ध जो बह रहे हो तो सारा बह रहे सारा अंतर है युद्ध पैर उंगल अंतारे सारा पाए रहे महंगी है दाखिल कमरे देखो तो दखिल ہوں تاستے کوئی, جین نہیں, کمرے جیترا, کوئی آخام ان آخام دین کمرے کی طرح کوئی آد ہے واسطے آسام ہدو ہے نہیں جس دخل ہونا ہے کہ نہیں کہ آسمان تھالے بیسے ہو آسمان کا لانگ اترا ہوں کمرے کا باہر کن فرق ہے हूँ मुनाफिक जरा कर उंगल वार दबा मैं बैठा कमरे कमरे बैर बैठा जोले बेचारे गल यारे कमरे फिर भी उंगल दा वारी तो वार ही बैठा है सारा बार बैठा और गल करनी उंगल की गल कर हलमा पढ़ी बैठा है باقی تعلیم ہوں جا منافع ہے وہ کبھی پورے قرآن نہ سن سکتے نہ چل سکتے نہ من سکتے. اپنی آیات اپنے مطلب جو میں چیزاں تیار کی آخا یہ بابا تڈے قرآن چرمے پہاڑا لے کے آ کے وانو جو سائنس قرآن سی ہے دسو کیا؟ کیا؟ <سؤال> دسو قرآن خدا لا قرآن تمام رسول نبی ایمان لو جنا تچنا قرآن چو کو قانون تچنا قرآن چو تعریف دو بچنا قرآن کو بچنا قرآن کو بچنا قرآن تو ہے سو بچنا قرآن دوسرے دو تو ظلم کرنا انصاف کرنا قرآن چو اچھا کافر نے کوئی چیز نہیں کدی تو کڈیا کیے بمب ریفل فلش کوئی سائنس دان قرآن سے سائنس نکلی ہے فلش! سائنس دان نے بنایا کہ نہیں ہوں <س percentage> سلانتی تو پوچھ بھی فلاش اتو نصو کا جو چیز تیار کرے اس <سؤال> دا مانا بن دے کہ قرآن کٹی بیٹھا ننگی فلم بنا وے تیری ماں دی قرآن ت کدی سوچا نے بمب بھی بندوق بھی جو خدا نگر کیا <laughs> سوچا تسا خوش ہو گیا قرآن نکلا ہے جس سائن کی نکلا جی سائنس نکلی اے سارا نظام ایک جگہ دے دکھا دونافکر والا خیال ہو گولی مارجو منافق نے کلمہ پڑھن دریا تو لمبیا کا مبارک تک نماز پچھو پڑی ہے منافک نے سارے کام کیتن منافق تاہ سارے رات ایک لگا ہوا آج جی نسیم والے تکیا چہرہ میںالما نسی بہ نئی نی نصیب ابو جہ نسیبہ لا نہیں تکیا تک ہاں کی ہو گیا سچ مارتا پیا رو پتا ہی نہیں نہم نا ملا بھی پکی جا رہا میں ظالمان نصیب چہرہ تکنا یہ مومن نصیب والا ہوں چیڑا تک نصیب والا چیڑا تکنا کوئی نصیب نہیں ابو جا بھی برادری کہ نبی پاک کا ہر ویلا چہرہ تکیا ابو لا بھی برادری سے آدھا ہے کافر سارے بد نصیبی تاریخ کریے کسی ہاتھ نہیں سڑیا بھائی کدھر جانے پھر ایماندار یعنی مدرسے ہوں مدرس نہ پڑھوں گا اخبار چلتا انگریز کا اکبار چل دے. مدرس نہ پڑھا مسلمان چکلے کا ہر عورت ماں ہوں کہ نہیں ہندی بولو ہر عورت عورت ہوں بازار بری بری ہر عورت ہے کہ نہیں ماں نظار ہے سکولی کہ نہیں بری کو بری جا کی بازار سکولی ماں نو نیچی بیٹھا ہے کہ نہیں بگار چکلا है मां नही से बैठी गैर मर्द नशाना बशाना ये मां प्रेक्टिकल हो रहा है अस्पताल मर्द का और शरम साव एक दूसरे का प्रेक्टिकल हो मां کچھی پا کے دوڑ ہے وہ ماں نہیں ہر جو رشتہ جو نہ ملو عورت ساری سے ہے یہ تو عورت ماں ہے چاچی ہے کسے کی خالہ ہر رشتہ ہوں کہ نہیں ہوں کیا ماں منستے تیار نہیں ماں کون پھرتی ہے ماں ہو گل دسنا के होई? ते, मां। हर मा ते, मां। मिला मिला ते मां मां हर थांद से जे गैर जिनसी मिला जानवर मिलाए ते मां नी उन उधरू मां की दुआ जन्नत की हवा ते मां नया कि तो हो आपी, आपी है। तो इसे भी सोचे वे कभी वा हर पहाशी और पचे पहुंची पहुंचावाला कौन है मुदर सर सी सकूली हथे नी कि हर थान ते لائن پی جدو لائن خرا بدلتی ہے تو تہو نہیں. نہیں, تو نہیں سمجھ اندی. آ جاندی ہے. لائن جو مڑے نہیں نظر بنایا گیا چلا ہے جس مدرسے کا استاد مدرسے الگ ادارہ بنایا گیا جن نام سک بھی الگ اسکول جس کا نام اسکول گئے منگایا گیا استاد کت منگایا فارسی سوائے اس دن مدرسے بندہ سیٹ کرتا ہے اچھا فارسی جی سیکھے اد اسلام یاد ہوں اصل لگے اگلا سان جاب دن بابا اسلام یاد دے منڈا پے فر معلوم ہے پشا دے وہ دم دم ہی بیچے म दम तू ना नीता तू पानी पाबंदी इस मदरसे बच तू ना कर सकता इथा नहीं बन सकता जरा सकूल इस्लाम याद दे तू इस्लाम याद पढ़ के بن سکن بن سا جدی بن ہے، وکیل بن سکتا ہے اسلامیات دہشت اے اسلامیات اتو چکی گئی ہے یا دسو اسلامیات قبول ہے آم دم اتو چلے گلا میرے ہے شراب جدو آب دم دم شراب دو کٹے مل جاتے تو آپ دم دم فائدہ کی دے جاتی ہوتا جی کھان دے تو نہیں کھانا خبردار ہرن کی کرنا ہے ہرن نہیں اسلام یاد بچے اسلام یاد سمجھو سور دی کوشت دے دکی ہوئی ہے ہرن پوچھا تو مل اسلامیات ہونا چاہیے उस इस्लामियात ने थानदार बनाना है जज बनाना है वकील बनाना है बड़े तलाट चलाना है इस्लामियात चाहे ये इस्लामियात आराम है जिस तरह एक से बूटी तू पेटी बंद कर देंगे हूँ इथे कानून बाबा ना बूटी तू तोड़ना है ना पेटी को चुकना है चोक के एक खा हो, हराम है, वो खवा रहे रहे या वरना पापन भी बूटी मालूम किया मदरसा नहीं चल सद नहीं पड़ सकते इतना दहशत कर दो جدل اسلام پھر علم پڑھو چین بھئی چلو چین تک پڑھو اچھا علم کیوں پڑا والحیات خال موتا ہیات لوگ آ سنوا ملا موت حیات کی سواتے کی ویکو کائندے سارا قرآن فرماندہ ایمان اور نیک عمل سکول اسلام یاد کے اندر یعنی سکول پر دو چینتا علم کا پر دو شوقین محبت والے لوگ علم دے عمل عمل اتھے نہیں علم چین تک علم کیا جائے چیلم عمل واسطے چینی تھی خرید کر دروڑ بنو استعمال کرنا دا چلو چاننا ہے او چن وہ ایک چنچی نہ چینی خرید خرید کے چاہیے چکلے کھولی قانون چلائی خانا ہے ماں بہن ننگی نگی کچھی کوئی ہے لانا تیر منہ اگو جو منافع ہوا جو با پڑائی اس بےٹل کپڑے نہیں سمجھ میں جا سوٹ لے مسلمان آ رہا ہے سکول والا نظام آ رہا ہے ہو تو ہونے ہونے چلو جی جیت واس چلو کھار لیں گے وہ سوٹ لیا میں سوا کے دیکھا میں پوا پوا کے صبح جگہ مجھے ملے وہ نمکا پڑا برانا دل جس طرح پہلے میں بندر پاگل کی نا ہوں پاگل نو پتا کی, کی کرنا نے سوٹ اتار کے شر دے بننا مشین <تصور> <تصور> ان بےمان دین تو کردہ کیوں کہ منافق اللہ پاک فرما ہے کہ وارکا زرا جہنما کسی نما جیونے والا بہت آدمی جہنگم لہم کلو بلا یا بے دل رکھ سمجھ ہے نہیں بلحم آسما اچھا سا دیا اکی کن ہر شاید ہے سنی سان گل کیوں کہ بیماری ایک ایسی اس طرح ہے کہ مریض اس حالت پہنچ جانا ہے کہ نیل واہ ایک بیماری نیل وا ہے نزول پہندا ہے پہ ختم ہو جاتی ہے کان ختم ہو جی گل جی سپیکر پٹ جائے ریڈو کا جا. تار کٹ لو سپیکر بولے گا سنے گا تار کٹو تو پھر میں بولی جا تو سپیکر اتار نہ جا چڑا مائک تو خوش روای جاندی دل دل جا تیری گل سن لو میری سن لینا میری نہیں میں قرآن پڑا وہ ٹی وی وہ دہشت گرد وہ پیشے کمیشن کہہ دیا اظہار میں قوم میں اس کی زندگی اخبار میں چرچ نے پہلے کہہ ایک وقت ایسا ہونا ہے ہر بندے دے اخبار ہو ہر بندہ دے سوش. बेश مرید آوارا جدو کی ہوا تو مرید اپ ہونے مرید آبارہ مرد اصوا بیبیاں خوش مرد پریشان مردا بی بی بیٹھا دی زبان کی مج کو نظر آئیں چند بیبیاں آئی اکبر زمین میں گہرا پہ قومی سے گھر گیا پوشا جو ان سے آپ کا پردہ کدھر گیا کہنے لگی کہ اکل پہ مردوں کے پر گیا مردوں سے اکل پہ پردہ آ گیا میں بے پرد پھر رہی تیری شادی ماں بہن بے پرد پھر رہی ہے تو تیری مرلی نکل جاوے تو تقشر کرے तेरी खोती निकल जावे तू बेचैन नशा करे, करेरी कुत्ती नशा करे, तेरी, नस जावे, तू तेरी ना जा, लगी जावे, सानू, या, करेरी मुर्गी बकरी खोती तू भी गई गुजरी है अभी सोचा दुश्मन ने साधा تو تو جنا جی ولی دی اسلام نے شان اے رکھی ظالم بی بی دی شان جو رکھی وہ تیری بی بی مسجدے سے نہیں جا سکتی ازانی پر سکتی بہتر جا نہیں جا سکتی بری جا کی نہیں جا سکتی سوچائی کبھی ایک کون کی تائر ایک سیرس ہوا مدرس کیار ہویا اس پوری قوم کا ذہن بدل دیتا یہ اہلِ قلیصہ کا ندامِ تعلیم بقتِ سادشہ دین و مروعت کے خلاف آنگے فرماندہ ہے میں گرویا برپا کر رہی ہے سکولی البے مگر بھی السر برپا کی تک لطف آزادی کی دل میں بڑھ رہی ہے چاشنی پارک جانا لطف آزادی خیشات نقصانی مگر دی عورت لطف آزادی کی دل میں بڑھ رہی ہے چاشنی اب تو شیشے میں اترنے کی نہیں یہ اپنے ہاتھ کو اپنے سانچے کا کریں گی بندوبست ये नहीं वो गोड गोड तुम बनाओ फेली है गोड़ बन जरा होंगे दी मात्रा अच्छा जे थले रोड़ देने फिर पेड़ी वटी जावारी गुरके नु बयान कर रहा है जे चौदारी गुरका होंगे پازارے ماں ماں پہنچایا گی یوروپ پہنچایا گئے ہر شی اٹھے پہنچایا گئے مرد فلسفہ محدود ہے قوم کو مردہ بھی ہے موجود ہے جدو انسان دے انسان اکھاں ختم گونگا کو گا ویخیا چلا دے آخ اگے کوئی اگ دا خصوصی چیزوں ہے نہیں سونے کیس نمبری دس نمبری دے دور دین چڑھا کیڑی نظر آئے گا نہیں سونے چاندی وارک اس دکان نارا نو دکان نا وہ نہیں بولے جی میں قرآن نے فرمایا پہ این چیزاں قرآن میں فرمایا جدو بندہ مومن جدو بندہ گیا جدو سنن بھی لگ گیا, ہے سنوں بھی گیا ہے دل آیا نہیں سن آخ کا نور دل کا نور نہیں لال آدمی مت تک یہ آنکھ دل کا نور ہے نہیں ایک ساتھ میں آنکھ نہیں ویکد بیٹھا وہ اک ہی ماں دل زندہ ہوا ہے ندی کی شریف کا عمل رب نو ویختا پیا ربارے نظام نکتا پیا اک ظاہر بلا آنکھیں آدیا نہیں آدیاں مردا میرا ایمان ہے مردہ ایمان والا جدو ایمان ہوتا ہے وہاں بھی کہتے نے جی جدو مر جائے میںال آ آخ کی آخال من کی مل جان بسلو گیا جی مل گیا جدو مرتا ہے پھر مل گیا رب جد اتنے سارا کچھ جدو اتنے گیا پھر ہو گئی بس لو گیا وشال ہو گیا تو جانا سارا کام جنا جی روشنی بلا بلیا اتنے کتاب پڑھو کریب پھر تو سو بندہ مر کے قریب ہو ہے تو ادی طاقت اُلٹا بچ تو توی نہیں آ رہو مر گیا انہوں کو سون کو سو ہر شہد بنی نہیں ہو گیا رج نہیں گیا رج دیکھنے کا تو پتا نہیں قرآن کا بے نالی ملاد منایا اشتہار کرونا تو تاریف آیا برتن پاک برتن پہندا پاک. برتن ہو جی ہے وہ ندی رسول <سؤال> جلام بیان کرو اسلام بن جان ظالم اسلام انسان نہیں بن سکتا اسلام ہو رہے انسان ہو رہے اسلام کا حکم ہے بندہ کیا خدا بند چلنا حکم نام پیر کیوں رکھنا کہ پہنچا اتنا عالم کیوں ہے کہ دسا اچھے پہنچا ای جہ آپ دیمان خدا نماز رو کے چڑک میں خدا دو جہاں آپ شریعت نو کی رستہ ہی ہاتھ تو سمجھ نہیں سکتے راہ بارے شریعت بول بولدھ الفاظ تو راہ بارے بلدیو. تو وہ رسک لڑائی بیٹھا جی سی آر ویک بیٹھا ہے سکول پہنچی کریے آخر راہ بارے شریعت انا ہوا ہے کہ نہیں راہ بارے شریعت کیتا شریعت آپ چڈی بیٹھا ہے تو تینو ہوں راہ کا پتا کی لونا دس ہوں راہ بارے شریعت پہلی گل لے پیر جی گڑ بارے شریعت <laughs> <laughs> راہ بارے شریعت راہ بار شری م شریعت محرت نہیں اچھا بغیر شریعت ولی ہو جان ہے. او کی بنے. او دے شریعت بیٹھنے کی آریت چاہیے بلی فرا چلن والے میرے حکم دری بھی خلاف نہیں جانتے کیوں حکم کا خلاف کیا شیطان کی کافر اچھا, تیرا کرے اے والی. اچھا کافر ہو جائے ولی ہو جانن معاملہ کے کی سمجھتے ہیں وہ رب کا حکم چڈیا ہے کی بنیادی اچھا سارا ٹیم چڈ دے تو بنتا ہے بلی اللہ سے مانے، دانی بھی قربان جا ہوا، جو اور تو گلہ ہو، دس دس کہ مدرس نے تعلیم دو فکر, فکر دو قانون، قانون دو تحضیب؟ ساری تحضیب دیے۔ دماغ تہذیب کا جگڑا جگڑا جی جی وہ آپ تعین تحجیب دسی کیوں تعلیم دو بنتی ہے فکر فکر دو بن دے قانون قانون دو بند تہذیب ہوں کان بناو قانون ایسی چیز ہے کہ ان سوا خدا اس بنا. بنا. فکر دو قانون بنا فکر انہیں کوپنے والی ہے انہیں واسطے قانون بنایا ہوں ساتھی فکر کی ہے کہ ساتھی تعلیم دیسی فکر اکل اکل نہ بڑا بنے ہونا شالت ہوں ایک آدھے میں رسول ایک آدھے نہیں رسول نہیں روٹی میرے طریقے زبانی کان یہ ہے جبانی دعوی تو بات دعویٰ ج جی رول جی میرے تریے چل یہ سکولی سب کو بتن ہر کسی کو ہے قانون روٹی کھلو کے کھا کھلو کے کرو ہے خرچہ کتو قانون بنایا دعوی دعوی ہے سکولی نیچری نے عملی کام لیوا کی لاگز رسول اس بندہ اللہ انگریز دا رسول مطلب قانون جو رسول قانون بنا رسول رسول جو مرضی آمان سا کسی ہی نہیں جانا پیو ایمان ایک کر آما نو سما سا سال سما آما نو سما سا سارو ایمان پھر کافر ایمان لے آن کا ہے تین ایمان لا لا کے کافر جی سڈے کو ایمان ہوں تو کوفر تد ہوں تو کے سفید راسی کالا بجاسی اس واسطے بزرگ فرمائے اگر فرشتہ شیتان اپنی ساری لانگی مگر لگ گیا مومن غلط اتنا دوکھے لگتا رہے سارا نظام دکھا کو بنیادی نقطہ میرے سارا نچو کہ اصل اپنے مترسی تنخواہ لا کے کیوں اُن پتا ہے میری تعلیم این پڑھانی ہے ایسے بدانی ہے ایسے سارا کچھ کرنا مدرس نے تو مدرس نہ خون لوے لکھا مدرس ابھی تھی नाथ یہ میں سوال کردہ پیا بڑی دور جا آپ رہے. کہ نات دسو رب کا جہاں قرآن ہے سب کو بڑی نات ہے کہیں دسو رب کی کلام رب جیسی کوئی کلام ہے آبی پاک سارے قرآن پڑھ دو کبھی کسی نے بلایا لکھن پہ وہ یاد دی کر دو قرآن سناؤ نبی نا خون بن گیا سوچا کھانا میرا تو سوال ہے جو وہ بندے بھی بنی نا پڑے क्यों नहीं अर्था दसो सवाल यारे फिल्मी दुनिया तू जुज लाई फिल्मी दुनिया अतु मलंग ना रसी न ہوئے ہو سورک میں رب قرآن رب کی آواز ہی نہیں الفاظ ہی نبی پارج ہے سور کی پاسو کو راب تبلیغ کرن سر نہیں دے پاس اج مقرر ہوں فلمی کنگیا فلما جی سر نہرگ نار کی نہیں آسو تیرے نا جو کوئی گانا سونا ماں دناتی ہوا پوری دنیا تو تالو اکل والا بندہ گاہ لے یاد رکھو سافر بماری پیے مناختی مخلوق دیتے پاگل بندے رب کی ناراضگی کر دے اگر بدل جاوے دریا گئے بنی سرائی بادشاہ بن گئے اج تھی او میں ہودے صرف اکلیمان والی آ جائے اللہ تعالی سب نے